اگر وہ تمہارے اوپر غالب آ تو وہ تمہیں سنسار کر دیں گے یا تمہیں اپنے مذہب میں لوٹائیں گے اور پھر اس وقت کامیاب نہیں ہو سکو گے ہر کل کے سبق میں آخر میں بات ہو رہی تھی کہ قرآن مجید کا الفاظ کے لحاظ سے نصف ولی تلبطف کے لفظ پر ہو رہا ہے اور ایسا ہے کہ ولی تلبطف کا معنی ہے نرمی یعنی جب بھی گفتگو کی جائے بعض و نصیحت کی ہو گھر میں جیسے بندہ کرتا ہے بچوں کو نماز روزے کے لیے آمادہ کرتا ہے تو شفقت غالب ہو <تصفح> قرآن مجید نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کو بیان کیا ہے کہ آپ بشیر اور نذیر ہیں بشیر کا معنی ہوتا ہے جو بندہ بات مان لے اس کو خوشخبری سنائی جائے کہ آپ جو نیکی کر رہے ہیں اس کے اوپر یہ انعام ہے یہ انعام ہے اللہ کی رضا ہے نظیر کا معنی ہوتا ہے جو بندہ منکر کر رہا ہے اس کو اس منکر کی سزا سے ڈرایا جائے کہ جو نماز نہ پڑھنا ہے اس کی سزا یہ ہے فلانے کی سزا یہ ہے لیکن نظیر کے معنی میں جو ڈرانا ہے اس کا فصرین لکھتے ہیں کہ ہم ہمدردی سے ڈرانا کسی چیز کے عظمت کا لحاظ رکھ کے ہمدردی سے برانا یعنی اس برانے میں بھی ہمدردی ہو کہ آپ جو نیکی نی نہیں کر رہے اس میں اللہ ناراض ہو رہا ہے اور مبلک کے اندر نرمی ہونی چاہیے ہمدردی ہونی چاہیے اور وہ واضح نصیحت والا شخص جو ہے پیغمبرانہ سنت یہ ہے کہ وہ اللہ سے پہلے مانگے کہ اللہ تعالی میری بات میں تاثیر رکھ دے جن کے ساتھ میں بات کروں گا وہ بات میری مان لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سورہ علم نشرہ نے قرآن مجید نے بیان کیا ہے اور اس میں فرمایا کہ فیضہ فرغ تا فن سب اے نبی جب آپ فارغ ہو جائیں تو پھر تھکیں جب آپ فارغ ہو جائیں فیضہ فرغ تا منت تبلیغ جب تبلیغ کے کام سے باہر دنیا کو پڑھنے پڑھانے کے لحاظ سے جب آپ فارغ ہو جائیں اور تنہائی میں آ جائیں تو پھر آپ اپنی ذاتی عبادت رجوع اللہ اتنی کریں کہ فن سب پھر تھک جائیں یعنی نبی کا جو کام ہے بعض و نصیحت تبلیغ سر یہ عبادت ہے نا ہر بندہ جو بعض و نصیحت تبلیغ کر رہا ہے وہ عبادت کا کام ہے اس پر نیتی ہے لیکن جو مبلغ ہے اس کے ذمہ کچھ اور بھی احکام لاگو ہوتے ہیں اور وہ یہ کہ تنہائی میں وہ نفل پڑے ذکر کرے اللہ سے مانگے اللہ تعالیٰ میری بات میں تاثیر رکھ دے مجھے سمجھانے کی صلاحیت دے دے تاکہ لوگوں کو میری بات آسانی سے سمجھ حضرت عورت علیہ السلام کی بات لوگوں کو صحیح سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اور وہ سمجھتے تھے کہ میری زبان میں کچھ فصاحت کی کمی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی موسیٰ علیہ السلام جس کو سول میں پارے سورت بیان کی رب شراہلی صدری و یسرلی امری فی اے اللہ میری زبان کی لکنت کو دور کر دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں تو مبلغ کا کام ہے تنہائی میں اللہ سے مانگنا اور اس میں استغفار بھی ہو اور جن کے ساتھ بات کی جا رہی ہے اللہ اللہ کو کو ہے ہے ہے کے وہ دیتا یہ انسان ضرور بضر تمہارے بارے میں کسی کو پتا نہ چل سکے پتہ نہ چل سکے کھانا لینے جا رہے ہو بات نرمی سے کرنا اور تشہیر نہ کرنا کہ ہم تو وہ تھے نا جو بادشاہ کے سامنے ڈٹ گئے تھے اور نہیں سجدہ کیا تھا غیر اللہ کے سامنے اور اس طرح یہ کئی لحاظ سے نقصان دہ ہے ایک تو یہ ہے کہ اپنی لیٹی کا اظہار کرنا یہ خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں واپاری نہ ہی رہے قرآن مجید میں سورہ حج میں ستارے بارے میں بار بیان فرمایا والا کو اپنے امال کو ضائع نہ کرو باتیں نہ کرو تیسرے بارے میں فرمایا کو ریا کاری سے ضائع نہ کرو اور جو ریاکاری کرتے ہیں وہ بس ایک پتھر کے اوپر وابرا وہ غبار کی طرح ریا کاری سے تو پہلی بات یہ ہے کہ اظہار سے کا خطرہ ہے اور نقصان دینے لگ جائیں تو یہ بھی تو کوئی اچھی بات نہیں ہے قرآن مجید میں دوسرے پیارے میں بیان فرمایا لا, لا کو بھی عیدی کم الکا لاتم کو عیدی کم اپنے آپ کو خام مصیبت والی جگہ میں نہ پھینکو اپنی جان بچانا فرض ہے اور جان کا استعمال کرنا صحیح موقع محل کی مناسبت کے ساتھ ہو خام اسلام شہادت کا بھی قائم نہیں ہے قائل کوئی کام کرو یا نہ کرو ویسے شہادت دیتے, دیتے جاؤ نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زرا پہنی خوف پہنا صحابہ اکرام رضی اللہ وہنی خوف پہنے کیوں اس لیے پہنی ہے کہ جب دشمن بار کرے تو ہم زخمی نہ ہوں ہمیں شہادت نہ ملے باوجود ایک دفاعی انتظام مکمل ہونے کے پھر بھی اگر اللہ کی طرف سے شہادت ہے تو وہ قیمتی چیز ہے لیکن ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں یقینی بات ہو کہ نقصان کا غالب بنان ہے اور یہ بندہ وہاں چھلانگ لگاتا ہے اس کو پسند نہیں کرتی قرآن مجید نے دسویں پارے میں سورہ انفال تقریباً ختم ہو رہی ہے ہیں. اس وقت قرآن نازل ہو رہا ہے اب تمہارے اوپر دو سو ہو تو جہاد کرو تم ایک ہزار ہو تم مقابلے کے لیے نکلو فتح نصیب ہوگی نقصان کم ہوگا میں بات کر چکا ہوں پوری تاریخ نبی کے زمانے میں جتنا جہاد ہوا آپ کے مدنی دور میں بند ہجری سے دس ہجری تک جتنے جہاں دیا دو سو ستاون عنہ دس سال میں شہید ہوئے سال میں اور کتنے بڑے بڑے مارکے ہوئے کتنے بڑے بڑے بدر ہے عہد ہے احذاب ہے وغیرہ وغیرہ تو وہ کس طرح سے موتا یہ سارے غزوات ہیں اور صرف مسرقین مکہ کے ساتھ نہیں ہے روم وغیرہ بھی ایک مارکے میں جو وہ اکٹھے ہو گئے تھے بڑے بڑے عمار ہوئے تو دو سو ستاون کے لگ بھگ صاحب کرام شہید یعنی اس میں حرف عملی تھی اس میں تدبر تھا تحمل تھا پوری ایک تاریخی تھی اور اپنے صدر عزو اللہ تعالی آخرت اس کی اچھی کرے صدر صاحب ہو اپنی, اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ میں نے جب احد کا نقشہ دیکھا ہے جا کے تو اگر میرا ایمان اس پیغمبر پر نہیں ہوتا تو میں ایک فور جی حکمت عملی کے ساتھ اس کو اپنا جرنیل مان کر اس کے اوپر ایمان دیا تھا کی اتنی بڑی اگر بالفرق اس کے اوپر ایمان نہ بھی ہوتا تو ایک فوجی جنرل ہونے کی حیثیت سے ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی پالیسی اور اتنی اونچی حکمت اور تدبر کی وہ ترتیب تھی کہ ان کے اوپر ایمان کا اعلان کرتا تو بات یہ کہ ساری یہ چیزیں اس لیے سکھائی گئی کہ لاطل خواہ مخواہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہیے تو بتایا کہ کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے اپنا کھانے اگر وہ تمہارے اوپر غالب آ گئے دوبارہ گرفتار کر لیا یوں کر لیا تو پھر دو یا تو وہ کہیں گے وہی کام کرو کہ بچوں کے سامنے سجدہ کرو بادشاہ کے سامنے سجدہ کرو یہ اسلامی بحید والی دین سے حق کے ہمارے دین میں آؤ اور اگر ہم نہیں آئیں گے تو وہ ہمیں سنسار کر دیں گے مار دیں گے ختم کر دیں گے دونوں چیزیں نہیں ہونی چاہیے لہٰذا پتہ نہ چلے گا کہ نہیں پتہ تھا عالم الغیر نہیں تھے اللہ کے ولی اللہ کے ولی برحق ہیں کرامات اور یا برحق ہیں لیکن عالم الغیر نہیں ہوتے انہیں نہیں پتہ تھا کہ ہم جس بادشاہ سے جان بچا کر وار میں چھپے تھے وہی بادشاہ وہ کوئی اور ہے لحاظ سے وہ اگر انہیں پتہ ہوتا کہ اس وقت جو بادشاہ ہے اس کا مسئلہ کوئی ہے وہ ہمارا ہے تو پھر یہ نصیبت کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی اپنے ساتھی کو کہ ان کو نہ بتانا ورنہ وہ غالب آ جائیں گے تمہیں قتل کر دیں گے یا اپنے ملک میں واپس کر دیں گے وہ نہیں جانتے تھے اور وہی سمجھتا کل تو سوئے ہیں آپ جاگے ہیں جبکہ نیوز کی بادشاہی تھی اس لیے ہمیں مجبور کیا تھا کے سامنے سجدہ کرنے آج اگر پکڑے گئے تو پھر وہ وہی بات کہے گا کہ کے سامنے سجدہ کرو اس لیے جان بچانے کے لحاظ سے حکمت عملی یہ قرآن حکم ہے اور خواہ مخواہ حالات اپنے نہیں ڈالنا چاہیے جان کو تدبر اور تحمل کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے جذبات غالب ہوں سراط مستقیم نہیں ہوتی ہے اگر غالب ہو جذبات نہیں تو تابے ہو تو پھر سراط مستقیم انسان کو نصیب ہوتی ہے یہاں پر بھی اگر وہ غالب آ گئے تمہارے اوپر مار دیں گے یا اپنے ملت میں واپس کریں گے کفر کی تعلیم یہی ہے پرانے مجید نے چوتھے پارے میں بیان کیا ہے کہ وہ تمہیں ستاتے رہیں گے یہی و نصارہ دیگر کفار وہ تمہیں ستاتے رہیں گے پریشان کرتے رہیں گے دو باتوں میں سے ایک کی تفہیم چاہتے ہیں کفر ستا رہے گا تکلیف دیتا رہے گا وہ دو باتوں میں سے ایک تکلیف چاہتا ہے یا تمہیں دن کو ختم کر دے تو خوش نہیں کر سکتے ہاں ایک صورت ہے حتا تک تک پیروپار ہو جائے تو پھر وہ پھر ایک جماعت ہو جائے گی پھر آپ کو وہ دشمنی چھوڑیں گے دو موقف ان کا بھی یہاں انہوں نے وہی موقف بیان کیے یا وہ تمہیں ماریں گے یا اپنے مذہب میں واپس لے کے آئیں گے غلط اددا اگر تم ان کے مسلک میں واپس چلے گئے ان گپت پرستی کے مسلک میں واپس چلے گئے تو کامیابی جو تمہیں حاصل ہو چکی تھی ہمیشہ تم یہ کامیابی ناکامی میں بدل جائے گی اللہ سمجھنا سیکھ